لاحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما صاب من مصيبتين الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم واعطيه الله واطيع الرسول فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ الله لا إله إلا هو وعلى الله فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْبِدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُواً لَكُمْ فَاحْسَرُوهُمْ وَاِنْ تَغْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم ربنا ألھمنا رشدنا و من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا و ارزقنا وارنا و أرنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين گلستانِ شست میں تقدیر پر ایمان یا ایمان بالقدر پر کافی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے اور میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ جو اندیشہ میں نے ظاہر کیا تھا اس سلسلہ درس کے آغاز کے وقت کہ ہو سکتا ہے کہ اس بار کے اس درس میں تفصیلی میں کچھ زیادہ آ جائیں کچھ علمی گہرائی کا رنگ زیادہ پیدا ہو جائے وعدہ تو میں نے یہ کیا تھا کوشش کروں گا کہ ایسا نہ ہو لیکن یہ کہ اب صورتحال حال وہی ہے کہ جو عربی کی ایک کہاوت میں ہے کہ زرف میں جو ہوتا ہے وہ ٹپکتا ہے برتن میں جو چیز ہوگی وہی اس میں سے ٹپکے گی اب اس عرصے کے دوران میری سوچ میرا فکر اس میں جس جس پہلوؤں سے اضافہ ہوا ہے ظاہر ہے کہ وہ اس درس میں محالہ اس کا ظہور ہوگا ویسے بھی یہ جیسا کہ میں کلرس کر چکا ہوں ایمان بالقدر کا معاملہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ہمارے بنیادی ایمانیات میں شامل ہے انتوں میں نبل خیر ہیی و شرحی ہی. یہ گویا کہ ایمانیات کا جزو لازم ہے مشکل مسئلہ ہے کچھ سمجھ میں تو آ جاتا ہے لیکن بحث و نظام میں آئے تو الج جاتا ہے اسی لیے اس پر بحث و گفتگو سے سختی سے منع کیا گیا لیکن ظاہر بات ہے جب ہم اس, اس کو ماننے پر اس پر ایمان رکھنے پر مقلف کیے گئے ہیں. تو یقیناً وہ ہمارے فہم کے اور ادراک کے حدود سے باہر نہیں آج میں چاہتا ہوں کہ کل جو بحث ہو چکی ہے اسے پھر ذرا ایک اور انداز میں آپ کے سامنے واضح کر لوں یہ لفظ قدر جو ہے اسی سے اللہ تعالی کی صفت ہے قدیر قادر ہوا آلہ کل نشائین قدیر یہ مادہ تو ایک ہی ہے اس قدر کا ایک مفہوم میں اندازہ مقرر کرنا قد درا ہو تقدیرا تقدیر کے معنی کیا ہے اندازہ مقرر کر دینا سب اسم رب کل آلہ خلق خل کا قدر وزی فہدا تو اس اعتبار سے اس لفظ کو اچھی طرح پہچانی ہے جیسا کہ میں تلرس کر چکا ہوں قدر پر ایمان یا تقدیر پر ایمان اصلاً اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت پر ایمان ہے یہ توحید ہی کی ایک فرا ہے لیکن اس کو میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہم نے شکر کی بحث میں بڑی تفصیل سے بات سمجھی تھی کہ اس دنیا میں ایک انسان کو جو کچھ حاصل ہو رہا ہے جو فوائد حاصل ہو رہے ہیں ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں جس جس اعتبار سے فیض حاصل ہو رہا ہے ظاہر بات ہے سلسلہ اسباب سے ہو کر آتا ہے سورج کی حرارت ہے ہواؤں کا چلنا ہے بارش کا برسنا ہے پانی ہے آگ ہے ان تمام چیزوں سے ہمیں فیض حاصل ہوتا ہے ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں لیکن توحید کا تقاضا کیا ہے کہ ہم یہ پہچان لیں کہ کسی شے میں کوئی وصف ذاتی نہیں اللہ کا عطا کردہ اللہ ہی نے ہر شے کو وجود بھی عطا کیا اسے صفت بھی عطا کی اس میں اگر کوئی تاثیر ہے اسی کی رکھی ہوئی ہے لہذا جہاں سے بھی کوئی خیر تمہیں مل رہا ہو چاہے پانی پی کر پیاس بجھی ہو شکر اللہ کا کرو کھانا کھا خا کر بھوک مٹی ہے جسم میں توانائی محسوس ہوئی ہے شکر اللہ کا کرو لیکن اس کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر بندوں میں سے انسانوں میں سے کسی نے تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے تو اس کا شکر ادا نہ کیا جائے اگرچہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ والدین کا مجھ پر کیا احسان ہے یہ تو ان کی جبلی جو ایک, ایک ان کے اندر ایک تقاضا رکھا ہوا تھا اللہ نے اس کی وجہ سے انہوں نے سختیاں جھیلی ہیں اپنے اپنا پیٹ کاٹا ہے مجھے کھلایا ہے یہ تو ایک مجبوری کے تحت کیا ہے ان کی اپنی غرض و غائب تھی لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں تعلیم میں دی گئی ہے کہ اللہ کے شکر کے ساتھ بریکٹ کر دیا گیا والدین کا شکر انشکرلی بلے والدین اور یہ بھی فرما دیا گیا لم یشکر الناس اللہ یشکر اللہ اسے اور وسیع کر دیجیے جس انسان سے بھی کوئی خیر آپ کو ملے جس سے بھی کوئی بھلائی پہنچے جس سے بھی کوئی آپ کی ضرورت پوری ہو گئی ہو جس سے بھی کسی درجے میں آپ کو مدد مل گئی ہو اس کا شکر نازم ہے حالانکہ شکر کل کا کل اللہ کے لیے تو در حقیقت انہی چیزوں کو بیک وقت مستحضر رکھنا یہی ہے کہ جس میں انسان کی ذہن اور اس کے فکر کے متوازن رہنے کا سارا دار و مدار ہے کسی طریقے سے جیسا کہ میں نے ارض کیا ہر حرکت ہر فیل جو اس دنیا میں ہو رہا ہے چاہے وہ ہم سے صادر ہو چاہے وہ ہم پر وارد ہو ظاہر بات ہے کسی نے پتھر مارا وہ ہمیں آ کر لگ گیا کسی نے ہمارے لیے کوئی برا سوچا بری تدبیر کی اس کا ہمیں کوئی نقصان پہنچ گیا کچھ نہ کچھ تو ہو رہا کوئی نہ کوئی تو اسباب درمیان میں ہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ ہمارا ایک ارادہ بھی ہے لیکن یہ بات انسان کے سامنے رہے کہ ہر شے میں جو وصف جو صلاحیت یا جو اختیار اور ارادہ ہے وہ اللہ کا عطا کرنا ہے اور اللہ ان تمام چیزوں کو پیدا کر کے معاذ اللہ صبح معاذ اللہ خود معطل ہو کر نہیں بیٹھ گیا ہے کہ میں نے پانی میں وصف رکھ دیا ہے کہ یہ اپنی سطح برقرار رکھتا ہے اب میں کیا کروں اب میرے تو ہاتھ بند گئے میں نے یہ وص اس کے اندر مدیت کر دیا آگ میں تو میں نے جلانے کی صلاحیت تو جلالے کی صفت جو ہے ودیت کر دی ہے میں کیا کروں اب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے گا تو تو جلائے گی میرے تو ہاتھ بندے ہوئے قانون میں بنا چکا معاذ اللہ اللہ معطل نہیں جب چاہے کسی بھی شے کی صفت اور تاثیر کو سلب کر لے گویا کہ وہ جیسے کہ بار بار آتا ہے خلق السماوات وار فیصد کا تیار سمس تباہ اللہ لارس وہ صرف خالق نہیں ہے تخت حکومت پر متمکن ہے حاکم ہے ہر آن اس کا حکم جو ہے روان دوان ہے یدمبیر الم رم ان سما آسمان اور زمین پیدا بھی کیے ہے تدبیر امر بھی کر رہا ہے تو اب یہ چیز سامنے رہے ہر ایکشن میں ہر عمل میں دو کمپوننٹس ہیں ایک کوئی بھی جس نے اس کا ارادہ کیا اس کو ہمارے متکلمین نے قرار دیا کاسب وہ قسم کرنے والا ہے لیکن خالقِ عمل وہ نہیں ہو سکتا کوئی عمل واقعات ظہور میں نہیں آ سکتا جب تک کہ اس نے رب نہ ہو چاہے مجھ پر کوئی شے وارد ہوئی کسی کے واسطے سے آئی کسی کے ذریعے سے آئی کسی کے کرنے سے آئی لیکن اس نے رب کے بغیر نہیں آ سکتی تھی لہذا اب دونوں باتیں ممکن ہے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں اس نے میرے ساتھ یہ کیا اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں اللہ نے میرے ساتھ یہ کی دونوں چیزیں میک وقت صحیح اور سارا معاملہ جو ہے وہ اسی وجہ سے جاتا ہے خود قرآن مجید میں کبھی ایک نسبت کو نمایاں کیا جاتا کبھی دوسری نسبت کو نمایا کیا جاتا ہے مثال کے طور پر آج ہی کیونکہ لفظ درس میں آئے گا فتنہ اب فتنہ کی نسبت جو ہے اللہ کبھی اپنی طرف کرتا ہے کبھی جن لوگوں کے ذریعے سے اہل ایمان کو آزمایا جا رہا تھا ان کی طرف کرتا ہے ابو جہل ستا رہا ہے ازیت پہنچا رہا ہے اب گویا کہ ابو جہل نے فتنے میں ڈالا ہے حضرت سمیہ کو یا حضرت یاسر کو یا امیہ ابن خلف نے فتنے میں ڈالا ہے حضرت بلال کو لیکن اللہ کہتے ہیں یہ تو فتنے میں نہ ڈال سکتے اگر اذن ہمارا نہ ہوتا ہم نے فتنے میں ڈالا ہے جیسا کہ سورہ تبود کے پہلے رکوع میں آئے گا یہ ہمارے اس منتخب نصاب کے پانچویں حصے کا پہلا درس اہم ترین درس وہی ہوگا فتنے کی نسبتیں دو ہو جائیں گی ایک طریقے ہم نے فتنے میں ڈالا ولاقت فتن الزین من قبل ہی میں فلایال امن نغواہ الزین صدق ہم تو ہمیشہ آزماتے رہے ہیں. اب آزمائش اللہ کی براہ راست تو نہیں آتی آتی کسی سلسلے اسباب میں سے کوئی ابو جہل ہے جو کوڑے مار رہا ہے کوئی اور شخص ہے جو کھڑے ہو کر پتھر مار رہا ہے کوئی ام جمیل ہے کہ جو حضور کے راستے میں کانٹے بچھا رہی ہے کوئی ابو لہب ہے جو کسی اور شکل میں ایزا پہنچا رہا ہے آپ کی دو بیٹیوں کو تلاق دلوا رہا ہے اپنے بیٹوں سے ایک ذاتی کوفت کا ذریعہ بن گیا کوئی درمیان میں ہے لیکن اللہ فرماتا کہ اتنا تو ہم, ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے اسی طریقے سے اسی رکو میں آگے چل کر آیا ومن اللہ من مقول و عام بلّا فیضا فل ہے جال فتن تن سے کا اللہ اب یہاں فتنے کی نسبت لوگوں کی طرف ہو گئی گویا کہ ایک ہی عمل کے دو کمپوننٹس ہیں اسی طرح ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں کاسب تو ہم ہیں ہم نے کیا ہے ارادہ کیا ہے لیکن وہ عمل ہوا ہے اسی لیے کہ اللہ نے اس کا عزم دیا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں یہ کام میں نے کیا اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں یہ کام اللہ نے مجھ سے کرایا یا یہ کام اللہ نے کیا بالکل ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ لیجئے تو در حقیقت ایمان بالقدر اور جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا اس میں دوسری صفت علم ہے جو کچھ ہوا ہے جو کچھ ہوگا اللہ کے علم میں ہمیشہ سے موجود ہے اس کا علم قدیم ہے اور اس کا علم غلط غلط تو نہیں ہو سکتا اسی کو کتاب کہا گیا ہے کہ امول کتاب ودینا امول کتاب ہمارے پاس ہے وہ اصل جو لکھا ہوا ہے کوئی شے نہیں ہے کہ جو امول کتاب میں درج نہ ہو جو بھی کچھ ہو رہا ہے جیسا کہ کل ہم نے آئے پڑھی سورہ حدیت کی ماں اسابم مصیبت ان فل درد ولافی انفسکم اللہفی کتاب ان من قبل النب رہا اسی کو ہم نوشتہ تقدیر کہہ دیتے ہیں لیکن اس علم سے مستلزم نہیں ہے یہ علم مستلزم نہیں ہے جب کو پوری نالج ہے لیکن پری ڈیسٹینیشن یا پری ڈیٹرمینیشن اس کا منطقی نتیجہ نہیں تو ہر جگہ پر یہ دو دو چیزیں ہیں ان کو اگر علیحدہ علیحدہ سے انسان سمجھ لے تو کوئی الجھن نہیں بالکل بات شیشے کی طرح کھل جاتی ہے سمجھ میں آ جاتی ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ جب اس کے اوپر آپ بحث و نظار کریں گے تو یہ بات جو ہے الجھتی چلی جائے گی اب اس میں جو مقام رضا جو میں نے عرض کیا تھا کل اس کے ذمن میں ایک بات رہ گئی ہے اور خاص طور پر جو حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی اس کا بھی ایک ٹکڑا رہ گیا ہے پہلی بات تو یہ کہ مقام رضا یہ بلند ترین مقام ہے عزرو قرآن اسی بندے کا جو اس دنیا میں اسے حاصل ہو سکتا ہے راضی ب رضا رب اور اسی کو قرآن کہتا ہے اور یہ چار جگہوں پر آیا ہے اللہ کے پسندیدہ بندوں کی کیفیت کیا ہے رضی اللہ عنہم و رضوعن شکوہ شکایت ختم ہو جائے اللہ سے کوئی گلہ نہیں کوئی شکوہ نہیں کہ ہر چیساقی مارے قید اللہ وہ اللہ سے راضی اللہ ان سے ڈالے یہ رضا باہمی جو ہے جیسے کہ متعدد مواقع پہ میں نے ارض کیا ہے کہ یہ بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے بندے کا اور رب کا تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا ان تنسر اللہ انسر کو فسکرونی ازکر تو مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا بائی لیچرل ہے تم میری طرف سے ہراس کر لو گے میں بھی اپنا رخ پھیر لوں گا وطول وسط انہوں نے پیٹ موڑ لی اللہ نے بھی اختیار فرما لیے تم پلٹ کر آؤ توبہ کرو گے ہم بھی اپنی شفقتوں کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے توبہ کا لفظ بھی مشترک ہے تم محبت کرو ہم سے ہم تم سے محبت کریں گے تم ہم سے دوستی کرو ہم تمہارے ساتھ دوستی نبھائیں گے اللہ ان اللہ اللہ خوف اللہ ہم یاسن ہوں اور یہ کہ اللہ تعالی جو ہے اللہ ولی الزینا منو یقرات من اسی طرح ہے یہ رضائے باہمی اب یہ ظاہر بات ہے کہ انسان اپنے باطن میں خود جھانک کر دیکھ سکتا ہے اللہ کے ساتھ وہ راضی ہے یا نہیں یہ کسی اور شخص کے پاس اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ جان سکے پیچ و تاب ختم ہو جائے دلا شکوہ اللہ سے نہ رہے اپنی جس کو آپ کہتے ہیں ہندی ہارٹ آف از ہارٹس قلب کی گہرائیوں میں اللہ کے ساتھ راضی پرور دگار جو تیرا میرے بارے میں فیصلہ میں اس پر راضی سرے تسلیم خم ہے جو مجاج یاد ہوا ہے لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے ارض کیا اب اس میں کئی پٹ فال ہیں حدیث میں میں الفاظ آپ کو سنانا چاہتا تھا کہ والم اللہ کا رب اجتماع اللہ فاؤ کا بشعین لم ین فاؤ کا اللہ قد کا تب اللہ اے میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے کہ سب لوگ مل کر چاہیں کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ لیا اور اگر چاہیں تمہیں کوئی نقصان پہنچانا تمام لوگ مل کر ہرگز نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ در حقیقت لاح اللہ ولاقوط اللہ بلّہ اس میں حدیث کے آگے الفاظ ہیں بڑے خوبصورت روفیات الاقلام وجف الصحف قلم اٹھائے جا چکے ہیں صحیح خشک ہو چکے ہیں جو ہونا ہے ان میں خدا بندی میں تو طے شدہ ہے وہ بات تو ہوگی اس اعتبار سے ان کر لو کفتہ ہو عملہ یہ لاس سے کاش کہ ایسا ہو جاتا ایسا نہ ہوتا یوں میں کر لیتا یوں نہ یوں نہ ہوتا یہ در حقیقت ساری ایمان کے منافی ہے یہ سوچ آم الشیطان شروع ہو گئے لیکن اب جیسا کہ میں نے کلرس کیا تھا اس میں جو پچ فالز ہیں وہ کیا ہیں راضی برضائے رب ہو جانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مجرموں کو سزا نہ دی جائے اس نے پتھر مارا ہے تو اسے جوابی پتھر مارا جائے گا ورنہ تو فساد ہو جائے گا اگر ایسا نہیں کرو گے تو مجرموں کی حوصلہ افزائی ہوگی اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ظالموں سے انتقام نہ لیا جائے قرآن مجید نے تو اس قدر شد و مد کے ساتھ کہا ہے ورنظین اعزا سابم البغم یس رور انتقام کا حق بدلہ لینے کا حق ہے اور ہر چیز ملامت کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے کہ تم نے بدلہ کیوں لیا ماں علیہ من سبیل پلامن تثر آباد ظلم میں ہی فاؤلائے کا ماں جس نے کسی ظلم پر جو اس پر کیا گیا ہے اس پر بدلہ لیا ہے اس کے کوئی ملامت نہیں کی جا سکتی یہ اس کا حق ہے اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا لیکن دوسرے کمپونیٹ کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے اس کی اپنی اس کے اندر جو ہوس کا حصہ ہے جس کو میں نے ارض کیا تھا کہ اس درویش نے کہا کہ منہ بیچ میں کس کا کالا ہوا یہ میں دیکھ رہا تھا ہاں اگر یہ ہو کہ اصلاح ہو سکتی ہے معاف کرنے سے تو اصلاح کر دو وہ معاف کر دو افو درگر سے کام دو افااہ و اسلحہ یہ افو جو ہے اصلاح کے ساتھ اگر ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ بصورت دیگر انتقام تیسری بات میں نے ارض کی تھی کہ اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ ظلم اور استحصال کے خاتمے کی جدوجہد نہ دی جائے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے یہ تو در حقیقت نوشتہ تقدیر ہے لہذا اس کو ٹیکڈ لائن داؤ. اس کو بس قبول کرو یہ ہے جس کو کہ کہا ہے کمیونسٹوں نے کہ مذہب عوام کے لیے فیوم کا کام دیتی جب یہ تلقین کی جائے گی تو در حقیقت یہ دین کا منشا نہیں ہے ظالموں کا ہاتھ روکو انصراخا کا ظالمن او مظلوما اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو اگر وہ ظلم کر رہا ہے روکو اور یہ کہ حق کی بات کہو بلاؤ والا انشوں مبل وَالَ حق کی بات کہو چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو چاہے تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو اب ان سے زیادہ بڑھ کر کون ہوگا جن کے شکر کو اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ بریکٹ کیا ہے لہذا ظلم اور جبر کا خاتمہ اس کے خلاف آواز کا اٹھانا اس کے خلاف جدوجوہت اس کے لیے انقلابی صحیح یہ ہے اسی طرح ایک چوتھا نتیجہ نوٹ کیجیے جو کل بیان ہونے سے رہ گیا تھا اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آدمی اپنی غلطیوں کے بارے میں غور نہ کرے یعنی فرض کیجئے میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ نتیجہ نکل آیا اصل میں اس میں میری اس غلطی کو بھی دخل ہے جو میں نے کی تھی تو یہ نتیجہ نہیں نکلنا چاہیے کہ اپنی غلطی کو آدمی نظر انداز کر دے اس میں سوچے ہی نہ یہ تو یقین رکھنا چاہیے جو نتیجہ نکلا ہے وہ تو بہرحال حال نکلنا تھا چاہے میں غلطی کرتا یا نہ کرتا یہ تو وہ شے ہے کہ جو ہونی ہی تھی شدنی تھی جس کو کہ وہ اس حدیث کے الفاظ جو میں نے کل بھی آپ کو سنا تھے آج پھر سنا دیتا ہوں کہ والم انما اختار کا لم یکل یوسیبا کا جان لو کہ جو کچھ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی گئی کوئی موقع نکل گیا چاہے اس میں تمہاری غلطی تھی کسی اور کی غلطی تھی کسی اور کا ظلم تھا لیکن وہ کسی شکل میں تمہیں ملنے والی نہیں تھی وما اسابا کا لم یقل یختیا کا اور جو شے بھی تم پر واقع ہو گئی ہے چاہے اس میں تمہاری غلطی کو دخل ہے چاہے کسی اور کی زیادتی کو دخل ہے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ واقعہ اللہ ہوتا وہ تو شدنی تھا وہ تو ہونا تھا البتہ انسان اپنے طرز عمل کے بارے میں غور کرتا رہے جو خطا ہوئی ہے آئندہ کے لیے اسے درست کرے یہ بھی نتیجہ نہ نکلے کہ اس راضی برادائے رب رہنے سے کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے اور جو رب کرے سو ہو تو اس کا یہ نتیجہ نکلے کہ آدمی اپنے طرز عمل پر نظر ثانی نہ کرتا رہے اپنی غلطیوں کے بارے میں غور و فکر نہ کرتا رہے اپنے سابقہ جو بھی غلطیاں ہیں ان سے آئندہ کے لیے سبق حاصل نہ کرے تو اب دیکھیے ایک طرف راضی برائے رب رہنا یہ ایمان کا بنیادی تقاضی ہے یہ ایمان بالقدر قدم جو کہ ایمان کا جزب لازم اس کا منتقی ہے لیکن دوسری طرف یہ منفی رتائج نہیں نکلنے چاہیے کہ مجرموں کو سزا نہ دی جائے ظالموں سے انتقام نہ لیا جائے ظلم اور جبر اور استحصال کے خلاف جدوجہد نہ کی جائے یا اپنی غلطیوں کے بارے میں غور نہ کیا جائے اپنی غلطیوں پر نظر ثانی کرتے رہیے جائزہ لیتے رہیے ہم سے کیا خطا ہوئی ہے جو ہونا تھا وہ تو ہونا ہی تھا لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر ہماری طرف سے کوئی غلطی بھی اس کے اندر شامل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کا تو اذن ہے اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تھا یعنی کتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی غزواود میں صحابہ سے اللہ چاہتا تو کنڈول کر دیتا کوئی اس کی سزا نہ دیتا کوئی نتیجہ نہ نکلتا لیکن اللہ نے اذن دیا کہ اب سدا ملے انہیں تاکہ آئندہ کے لیے سبق ہو اور اس کو جتا دیا کہ دیکھو ہم نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا ملا کا سدا کا کم اللہ ہا نہ ہوں اس کا حسو نہ ہوں بے یہ تمہاری غلطی ہے اس اعتبار سے اس چوتھی بات کو بھی نوٹ کیجیے اسی, اسی طرح تبکر اللہ لا الہ اللہ عل اللہ فلیت وکریمن اس کا بھی میں نے عرض کیا تھا یہ تو یقین ہو کہ میرے کیے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے یہ یقین ہونا چاہیے کتنے ہی اسباب ہو کتنے ہی وسائل ہو کتنی ہی محنت ہو کتنی ہی جد و جہد ہو کتنی ہی قوت فراہم ہو جائے کتنی ہی جمیت فراہم ہو جائے سب کچھ ہو جائے جب تک اللہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں یہ یقین ہے اگر یہ نہیں ہے تو آپ کا اللہ کی قدرت پر آپ کا ایمان ہی نہیں گویا کہ یہ تو اسباب و وسائل ہی کے اوپر پھر گویا کہ اللہ نے گاڑی چھوڑی ہوئی یہ ساری گویا کہ اللہ تو معطل ہو گیا پھر کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے اللہ تب تخزو مندونی وکیلا یہ گویا کہ نب لب لباب تورات کی پوری تعلیم کا سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے رقو میں جو نب لب لباب بیان کیا گیا وہ کیا ہے واطنا موسل کتاب اب جالنا حد البنی اسرائیل اللہ تک تخزو مندونی وکیلا میرے سوا کسی اور کو کارساد نہ سمجھنا تکیہ کسی اور پر نہ ہو بھروسہ کسی اور شے پر نہ ہو لیکن یہ کہ اس کے ساتھ یہ بھی آئی دہم مستقاتوں اب میں نے یہاں بھی چار باتیں نوٹ کرانا چاہتا ہوں تین میں نے کل کرائی تھی چوتھی آج اس کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں باتیں ہماری گفتگو میں رہ جاتی ہیں اسی کی تکمیل کرنی ہے تاکہ بات مضمون جو ہے پورا ہو جائے تبکل کے یہ معنی نہیں کہ سید جوہ چھوڑ کر آدمی ہاتھ پاؤں باندھ کر بیٹھ جائے یہ تبکل کا اسلامی جو تصور ہے وہ نہیں بلکہ اونٹ کا گھٹنا باندھو پھر توقل کرو ذرائع وسائل پورے بھرپور استعمال کرو اسباب سے مستقلی ہو جانے کی اجازت نہیں باہر اللہ نے عالم اسباب بنایا ہے اسباب کا عمل دخل ہے عام طور پر تو سلسلہ اسبابی کے تحت کائنات چل رہی ہے ہاں اللہ کا اختیار ہے جب چاہے اپنی قدرت خصوصی کا ظہور فرما دے سلسلہ اسباب کو پھاڑ کر توڑ کر اسی لیے اسے خرق عادت کہتے ہیں خرق کے معنی پاڑ دینا اس کاز اینڈ افیکٹ کا جو سلسلہ چل رہا ہے بس یہاں پر بھی میں ایک لفظ کا اضافہ کر دوں ہمارا جو اس وقت کا ذہن ہے جو سائنٹفک مائنڈ ہمارا بن گیا ہے وہ کاز اینڈ افیکٹ کا ہے یہ کاز ہے یہ افیکٹ ہے لازم ہے یہ جب یہ سبب ہوگا یہ لازمی نتیجہ نکل آئے گا ایمان کا تقاضا بیچ میں اللہ کا اذن جو ہے انٹروین کرے گا کاز کا افیکٹ اللہ کے عزم سے ہوگا بس یہ ہے در حقیقت اگر ہم اس کو نوٹ کر لیں تو یہی ایمان بالقدر ہے اسی سے پھر ایمان جو ہے وہ تسلیم اور رضا کا اس کا سمرہ ہمیں حاصل ہوگا اسی سے توقل حاصل ہوگا اسباب کتنے بھی فراہم ہو جائیں اللہ کے اس کے بغیر کوئی نتیجہ برابر نہیں ہوگا لیکن بہرحال عام طور پر معاملہ اسباب ہی کے تحت چل رہا ہے لہذا اسباب سے مستغنی ہونے کی اجازت نہیں